اعوذ باللہ من بسم اللہ ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفیظ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث بعنوان توحید باری تعالی تیسرا درس الحمد رب العالمین و السلام علیہ سید المبیہ اب المسلیم محمد وزر اجمائین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون قدر رحمت اللہ عز وجل لتقل تم وما عمل من عمل اگر تم اللہ عز وجل کی رحمت کا اندازہ ہو جائے اللہ کی رحمت کی مقدار کا پتہ چل جائے تو تم اس پر بھروسہ کر بیٹھو اور عمل کرنا چھوڑ دو اسی پہ اعتماد بیٹھو اور عمل کرنا چھوڑ دو ولو تم قدر ادبی ہی ماں نفع اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے غذب کا اندازہ ہو جائے اس کی مقدار کا اندازہ ہو جائے تو تم یوں سمجھو کہ تمہیں کوئی عمل بھی نفع نہیں دے گا تمہیں اپنا ہر عمل بے فائدہ لگے اس کے غضب کی مقدار کو دیکھتے ہوئے تو مصند البزار اور ابن عبی دنیا کی روایت ہے صحیح روایت ہے اس حدیث مبارکہ سے ایک اساسی ایمانیات کا ایک اساسی باب ایک اساسی جز جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ایمان خوف اور رجا خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے جیسے علامہ اپنے قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اسی طرح ایمان کے بھی یہ دو پر ہیں ایک خوف اور ایک امید اور ان میں سے کوئی ایک بھی کٹ جائے تو وہ پرندہ گر جائے گا پرواز نہیں کر سکے گا نہیں باقی رہ سکے گا تو یہی معاملہ ایمان کا ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی ایک پہلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے غالب آ جائے کہ وہ محض خوف میں مبتلا ہو محض غضب پہ نگاہ ہو تو شیطان اس کو مایوسی کی طرف لے کر جاتا ہے اور انسان کو یہ بٹی پڑھاتا ہے کہ اب تمہارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ معافی کا کوئی امکان نہیں بچا اور اب تو سزا ہی کے مستحق ہو تو مایوس کر کے پھر وہ بے عملی کے اندر مزید اس کو آگے بڑھاتا ہے انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ چونکہ اب ویسے بھی کوئی حل نہیں بچا اس لیے گناہوں میں آگے بڑھتے جاؤ اور برائیوں میں آگے بڑھتے جاؤ اب تم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے اب گناہوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تو اس کے برعکس اگر انسان جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت پہ نگاہ رکھے اور غذب کو بھول جائے اس غضب کی شدت کو بھول جائے تو تب بھی شیطان اسی رستے کے اوپر ڈالتا ہے اور یہ سمجھاتا ہے کہ جو بھی گناہ کرو گے بلاخرۃ اللہ نے معاف کر دینا ہے اور اللہ رحیم و کریم رب ہے اس لیے انسان بے خوف ہو جاتا ہے اور بے خوف ہو کہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اگر یہ دونوں چیزوں پہ نگاہ ہو کہ اللہ کی رحمت پہ بھی اور اللہ کے غضب پہ بھی اور جب انسان پہ بے خوفی تاری ہو تو وہ اللہ کا غضب یاد کرے اور جب انسان پہ مایوسی تعری ہو تو وہ اللہ کی رحمت یاد کرے تو یہ پورا ایمان کا جو سفر ہے یہ قیدیت سے کٹ جاتا ہے ان دونوں چیزوں پہ نگاہ رکھنا ضروری ہے جس طرح اللہ کی جنتیں زمین و آسمان سے زیادہ وسطوں کی حامل ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں اور اللہ سماطیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میف اللّہ بذاب کم ان شکر تم تم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر کرنے والے اور ایمان لانے والے ہو تو اللہ کو دینے میں کوئی کمی اور کوئی قلت نہیں ہے لیکن جس طرح یہ جنت اتنی وسیع ہے اسی طرح وہ جہنم بھی جو اللہ نے تیار کی ہے وہ بھی اتنی ہی وسیع ہے کہ اس کے کنارے سے ایک پتھر لڑکایا جائے تو وہ ستر ہزار سال بعد جا کے اس کی تہ سے ٹکراتا ہے اور وہ جہنم بھی ایک دن بھر جائے گی اور پوچھے گی کہ حل میں مزید کہ کی کیا ہے کوئی اور بھی ہے جس کو اس کے اندر ڈالنا ہے تو تو یہ دونوں چیزوں کے اوپر انسان کی نگاہ ہو جنت کی وسط پہ بھی اور جہنم کی شدت پہ بھی اللہ کی رحمت پہ بھی اور اللہ کے غضب پہ بھی تو وہی رب جو ایک کتے کے کو پانی پلانے پہ بخش دیتا ہے وہی ایک بلی کو باندھنے کے اوپر جہنم میں ڈال دیتا ہے تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی انسان حقیر نہ سمجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا نہ جانے اور اللہ کے خوف اور امید دونوں کو ساتھ رکھتے رکھتے اپنا سفر کاٹے تو جب بھی مایوسی آئے تو یہ رہ آئے اپنے سامنے لے کے آئے جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی بار بار قرآن میں دعوت دیتے ہیں کہ تو اللہ الا اللّہ توبۃوحا کہ سچی توبہ کرو اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے پلٹ آؤ تو بو الا اللّہ جمیان ایو المینون اللہ اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تقنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یک فردنوبۂ جمیاں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں تو ایک طرف انسان جب مبتلا ہو مایوسی میں اور شیطان اس کو اللہ کی رحمت سے بلانے کی طرف لے کے جائے اور انسان کا عمل کمزور ہونے لگے تو یہ رحمت کی آیتیں سامنے رکھے اور پھر اللہ کے سامنے سجدے میں گرے اللہ سے اعمال کی توفیق مانگے اور جب بے خوفی ہونے لگے غفلت تاری ہونے لگے انسان بھول جائے جہنم کی شدت اور آخرت کی سختیاں تو پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ وہ ساری آیتیں یاد دلائے جائیں کا ذکر ہے اور بالخصوص آخری دو تین پاروں کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے. تو جہنم کی آگ کا ذکر ہے اس کے ایک ایک جس کا جو شرارہ ہے وہ اونٹوں سے بھی زیادہ بڑا بڑا شرارہ ہے محلوں سے بھی زیادہ بڑا بڑا شرارہ ہے یا ایک ایک انگاری ہے اس کی تو وہ سارا کچھ نگاہوں کے اندر انسان رکھے اللہ تعالیٰ کے یہ عاملے میں بے خوفی نہیں تاری ہوتی ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے کا نام ایمان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خشیت بھی اور اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور ایمان کا یہ سفر جو ہے وہ قائم رکھیں اور اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے سبحان بھی ہم لکھا ان شد اللّہ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََن طا نست صلی اللہ, صل اللہ عنبی